نج البلاغہ کے خطبہ نمبر 233 میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد امیر المومنین اپنی کیفیت اور پھر ان تک پہنچنے کی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر روانہ ہوا اور آپ کے ذکر کے خطوط پر قدم رکھتا ہوا مقام ارج تک پہنچ گیا